ارے بات یہ ہے ہماری قوم تو شجرا پوچھ رہے ہیں تو قرآن مجید رکھ دیا محرام میں اٹھا کر کے اس کی تلاوت نہیں کرتے سجے کی باری تو بہت بعد میں آتے ہمارے یہاں جب شادی بیاہ ہوتا ہے تو اس میں بڑی اچھی روایت ہے کہ قرآن مجید دیتے ہیں بڑا نہایت مرقع اور مسجہ منقش اس کے ایڈیشن بھی الگ جہز کا ایڈیشن مگر سال بھر کے بعد بھی آپ دیکھیں تو محرام میں رکھا ہوا نہ دلہن کو پڑھنے کا موقع آیا نہ کو ویلکم تو تقریباً میں کہتے بھی یہ کیوں رکھا ہوا کہہ جی ہماری بیگم جو ہے وہ رات میں ڈر کے اٹھ جاتی ہم تو ہم نے قرآن رکھ دیا اس کو چڑیلیں نظر آتی بھوت نظر آتے ہیں تو ہم نے قرآن رکھ دیا لہٰذا اس کو نہ پڑھا جائے نہ عمل کیا جائے قالی بھوتوں کو بھگایا جائے چوڑیلوں کو بھگایا جائے یہ تو آخری بات ہے کہ جو بزرگوں کا جو شکرہ ہے اس کی ایک حیثیت ہے اس میں تمام بزرگوں کے اسمائے گرامی ہوتے ہیں روزانہ اس کو پڑھا جائے اور وقتاً فوقتاً جو مسائل درپیش ہوں ان کا وظائف اورد بھی اس میں موجود ہیں کہ آدمی کسی بلا میں مبتلا ہو جائے تو یہ دعا پڑھے کسی بابا میں مبتلا ہو جائے تو یہ وظیفہ پڑھے تو جب قرآن مجید یا اور چیزوں کو پڑھے تو وہاں شدر شریف کو بھی پڑھا جائے کہ یہ جو اپنا شعر ہوتا ہے پھر اس کا شعر اس طریقے سے بتدریج یہ شجرا نبی کریم علیہ سلاۃ وسلام تک پہنچتا ہے اور شعر کے کامل بھی وہی ہے کہ غیر منقطع طور پر کہیں سے انقطا نہیں کہ اس کے شعر سے لے کر حضور علیہ السلام تک وہ شدرا جو ہے وہ پہنچ جائے تبھی بزرگوں کا صحیح معنی میں فیص پائے گا جی جناب